ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملته ابراهيم الا من سفح نفسه ولقد استفاهناه في الدنيا و ع فل آخرۃ المن سقین و مَ یرغب و املّت ابراہیم اور کون ہے جو بے رغبتی اختیار کرے ملت ابراہیم سے اللہ مگر من جو جس نے صفحہ نفسہ بے وقوف بنا دیا اپنے آپ کو بلاقدستی نہ ہو اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو فت دنیا دنیا میں بعن ہو اور بے شک وہ فل آخرت آخرت میں لمن صالح البتہ نیک لوگوں میں سے ہیں جو مضمون چل رہا ہے اسی کے تسلسل میں بات ہو رہی ہے یہود و نصارہ اپنے آپ کو حق پر قرار دیتے تھے اور باقی سب کو ہدایت سے دور سمجھتے تھے یہ ان کا دعویٰ بغیر دلیل کے تھا اور پھر انہوں نے ایک دلیل یہ بھی اپنا رکھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام وہ یہودی ہیں یعنی یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے اور حتیٰ کہ مشرقین مکہ وہ بھی یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نفی کی ہے ماں کا نا یہودیم بلا نسرانیم بلا کن حنیف امسلم و ماں من المشرقین اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے عقیدے کو بیان کر کے واضح کر دیا کہ وہ تو حنیف مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اپنی توحید کے لیے اپنا دوست بنا لیا تھا انہوں نے اللہ کے لیے اتنی فرما برداری پیش کی تھی لیکن وہ ساری گمراہیوں کے باوجود اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے تھے اپنی گمراہیوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے تقریباً بات ایسی ہی ہے جیسے کہ آج کل بدتی لوگ شرک میں مبتلا دین کو ہی جنہوں نے بگاڑ دیا اب وہ ساری چیز کو اس پردے میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نبی سے بڑی محبت رکھتے ہیں نبی سے بڑا عشق رکھتے ہیں ہمارا دین ہی نبی کا عشق ہے میرا ہی نبی سے محبت ہے وہ محبت کو ہی دین بنا کے اپنی ساری بدعات اور خرافات اور شرکیات اور ہر چیز کو اس کے پردے میں لا کر چھپا کر بس وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اسی طرح یہودیوں کا انداز تھا عیسائیوں کا انداز تھا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے پھر پچھلے رکوع کے اندر اور اس سے بھی پہلے جو ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے ہیں ان کو واضح کیا کہ وہ کتنے توحید والے تھے کیسی ان کی دعوت تھی باپ کے ساتھ کے سامنے ان کو انہوں نے کیا دعوت پیش کی قوم کے سامنے انہوں نے توحید کو کس طریقے سے پیش کیا نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہو کر انہوں نے کس جرد کے ساتھ اللہ کی توحید کو واضح کیا اور اس کے عبد انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی اس قدر بڑی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا یہ سارا کچھ بیان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کی نفی کرتے ہوئے ان کی دلیل کو توڑتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارا اور یہ خام اپنی غلطیوں کو چھپانا اور بزرگوں جب بد عملی آتی ہے نا قوموں کے اندر تو بس نسبتیں نسبتیں اہمیت اختیار کر جاتی ہیں جی ہم فلاں ہیں جی ہم فلاں ہیں تو یہ نسبتیں آج صورتحال صورت کیفیت یہی ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ منصوب ہیں ہمارا تعلق جو ہے وہ باطنی طریقے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جی کوئی کسی سے منسوب ہے کوئی کسی سے منسوب ہے جی جو دنیا میں اہم محترم شخصیات ہوتی ہیں پھر لوگ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر کے اپنی ہر چیز کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَم ملت ابراہیم اللہ من صفحہ نفسا کون بے رغبتی اختیار کرتا ہے روگردانی کرتا ہے ملت ابراہیم سے ملت ابراہیم کیا ہے اللہ کی توحید کا دین ہے پورے کا پورا اور ان ان کا مکمل کردار ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ ملت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو نبی دین پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کر کے جو خطوط جو نقوش پیچھے چھوڑتا ہے لوگوں کے لیے تو اس کو ملت کہتے ہیں تو ملت ابراہیم ایک بڑی واضح اصطلاح ہے قرآن حکیم کی کہ جس کے اندر ان کی دعوت ہے ان کا کردار ہے پوری زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا تو یہ کردار ہے اب وہ شخص جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوخ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی دعوت وہی ہونی چاہیے اس کا عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہودیوں نے بھی شرک اختیار کر لیا اور تبدیل کر دیا اپنے اپنی شریعت کو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا عیسائیوں نے مسیح علیہ السلاۃ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا صلیب کی پوجا کرنے لگ گئے یہ سارا سلسلہ ہی ان کا بالکل مختلف ہے تو ایسا کرنے والے وہ کون ہے؟ اللہ من سفحا نفسہ ہو وہی شخص ایسا کرے گا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ملت سے طریقہ کار سے ہٹ کر وہ جہالتوں میں مبتلا ہوگا وہ دین پر نہیں رہے گا شیخ محمد بن صالح کہتے ہیں کہ صفاہت جو ہے یہ رشد کی زد ہے رشد کی ضد صفاہت ہے رشید کس کو کہتے ہیں ہدایت ہدایت ابراہیم علیہ کو اللہ تعالیٰ نے رشد سے ہدایت سے نوازا تھا کے ذریعے ان کے اوپر جو دین آیا تھا اس، وہ دین مراد ہے رشد سے وہ اصل ہدایت ہے اند اللہ آسمان سے وہی کی شکل میں جو دین آتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے وہی ہدایت اصل ہے تو یہ تو ہے ہدایت ابراہیم علیہ السلام بھی اس ہدایت پر تھے اور اس کی زد کیا ہے جہالت جہالت سے مراد ہے جہالت کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر انہوں نے جو جہالتیں اختیار کی ہوئی ہیں یہودیوں نے نسرانیوں نے حتیٰ کے مشرقین مکہ نے بھی سب نے اپنے اپنے طور طریقے جہالت پر مبنی جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا وہی کے ذریعے جو چیزیں نہیں اتری یہ خانہ ساز قسم کی چیزیں انہوں نے خود بنا کر کھڑ کر اس کو دین سمجھ کر اپنی ملت قرار دے دیا جی یہ یہودیوں کا طریقہ اور عیسائیوں کا طریقہ اور مشرقین کا طریقہ فرمایا یہ سب جہالتوں پر مبنی ہے ابراہیم علیہ السلام کا دین تو بڑا ہی واضح اور صاف ہے اس کے اندر کوئی شک شبے والی بات ہے ہی نہیں تو یہ, یہ ظالم اپنی اپنی جہالت کو دیکھیں یہ دعوے کرنے کی بجائے اور اپنے آپ کو سچا کہنے کی بجائے اپنی جہالتوں کی طرف دیکھیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار سے ہٹ کر انہوں نے جو کچھ اختیار کیا ہوا ہے وہ صفحت ہے وہ جہالت ہے اللہ دنیا بن فل آخر ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا جی اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کے لیے چن لیا اتخلا ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا اعزاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے اپنے بندے ابراہیم کا انتخاب کیا اس کو اپنا دوست بنانے کے لیے یہ کسی کو اپنی دوستی کے لیے منتخب کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ اکبر پھر ہدایت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ملت کا نام ابراہیم کے ساتھ منسوب کرنے کا انتخاب کیا جی تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو تو اللہ نے بڑے اعزاز و اکرام سے نوازا دنیا کے اندر ان کا انتخاب کیا کہ وہ حق کے لیے معیار ہیں اسلام اور توحید کی دعوت کے لیے دنیا کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے معاشرے کے ساتھ گھر سے لے کر حکومت کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے یعنی کتنا بڑا معیار ہیں جو انہوں نے کردار ادا کیا اس دعوت میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پندے کا انتخاب کیا تھا اور انہوں نے حق ادا کر کے دکھا دیا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعزاز سے نوازا بین نہ ہو فل آخرت صالحین اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے ہاں جی جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے لوگ ہیں قیامت کے دن وہ ان کے اندر شامل ہوں گے دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کا ان کا انتخاب کیا اور آخرت میں بھی ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو یہ ہے اور ظالم یہودیوں نسرانیوں اللہ تعالیٰ یہودیوں تم پر لانتیں برسا رہا ہے تم پر اللہ تعالیٰ غیظ و غذب کی یعنی احکام نادل فرما رہا ہے اور تم اپنے آپ کو نسبت کرو سے ہو سکتا ہے تمہارا اور ابراہیم علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ راستہ ایک ہے نہ کچھ بھی نہیں ایک ہے اس خال لہو رب اسلم قال اسلم تو رب العالمین جب کہا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کے رب نے اسلم مسلمان ہو جا قال تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلم تو میں مسلمان ہوا لرب العالمین جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو وہ مسلمان ہو گئے اس کا مطلب ہے اسلام تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قبول کیا یہودیوں نصرانیوں کیا تمہارا اسلام بھی وہی ہے کیا تمہارا دین بھی وہی ہے یہ یہ اصل میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تان کے طور پہ یہ بات فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو سچے مسلمان تھے جی اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو انہوں نے دل و جان سے قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اسلام قبول کیا اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہارا دین تمہارا اسلام وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلاحت وسلام والا یہ تو نہیں تم کہہ سکتے تم نے تو اس کو بدل ڈالا ہے تمہارے تو طریقے ہی الگ الگ ہو گئے ہیں تو اسلام اسلام اطاعت کو کہتے ہیں اطاعت کو یعنی ظاہری اور باطنی تمام قسم کی اطاعتوں کو اسلام کہتے ہیں صرف صرف ظاہری یعنی اطاعت ہو لیکن باطنی دل سے پورے طور پر اطاعت نہ ہو اندر دین کے تعلق ساتھ تعلق پورا گہرا موجود نہ ہو تو یہ اسلام نہیں ہے ظاہر اور باطن دونوں چیزوں کو اللہ کے لیے مکمل فرما بردار بنانے کا معنی اسلام ہے اور یہ چیز تھی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا تقاضا کرتا ہے سب سے قوموں سے ملتوں سے سب سے اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایسے مسلمان ہو جاؤ جیسے ابراہیم علیہ السلات والسلام مسلمان ہوئے تھے ابراہیم و بنی ہے یاقوب یا بنی ان اللہ الدین فلا تم تنہ تم مسلمون۔ اور وسیعت کی تھی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو وہ یعقوب و یعقوب علیہ السلاۃ وسلام نے بھی اسی کی وسیعت کی تھی اس کی دین اسلام کی کلمہ اسلام کی کلمہ توحید کی جو انہوں نے خود قبول کیا تھا اسی کی دعوت انہوں نے پیش کی تھی اور اسی کی وسیعت اپنی اولاد کو کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے بھی یا بنی یا اے بیٹو یہ یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کا آگے ذکر ہو رہا ہے اے بیٹو ان اللہ استفالکم الدین بے شک اللہ تعالی نے چن لیا تمہارے لیے دین کو یعنی دین اسلام کو فلا تمو بس نہ مرو تم الا مگر وہ تم اس حال میں کہ تم مسلمون فرما بردار ہو یعنی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے یہ وسیعت کی تھی اپنے بیٹوں کو اور یہی وسیعت یعقوب علیہ السلاۃ والسلام نے کی تھی اپنے بیٹوں کو کہ تم سب نے دین اسلام پر قائم رہنا ہے دین اسلام پر تمہاری زندگیاں ہونی چاہیے اور اسی دین اسلام پر تمہاری موت ہونی چاہیے بلا تم تنہا اللہ بن <مُسْلِمُون> اچھا یہاں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام تو جد الانبیاء ہیں ان کا ذکر ان کی وسیعت کا ذکر آیا اور پھر ساتھ یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کی وسیعت کا ذکر بھی آیا کیوں یعقوب علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی یقوب علیہ السلاۃ والسلام کے بارہ بیٹوں کی اولاد ہیں پھر ان کو اب اولاد ہونے پر بڑا فخر تھا ہم نبیوں کی اولاد ہیں جی اب یہ نسلی امتیاز کے قائل تھے نسلی امتیاز ان کا دین تھا باقاعدہ جی اور یہ کہتے تھے کہ جو ہماری نسل سے نہیں ہے وہ حق پر ہی نہیں ہے وہ نبی نہیں ہے نہ ہم اس کی نبوت کو مانے نہ ہم اس کی کتاب کو مانیں تو یہ باتیں کہتے تھے اپنی نسل پر ان کو بڑا یعنی اعتماد تھا اور بڑا اعزاز سمجھتے تھے اس بات کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وصیت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی بالکل وہی وصیت یعقوب علیہ السلات نے کی ہے جن کے تم بیٹے ہو ہاں تو پھر ان کے ان کے دین پر تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین پر تو یہ ہیں اگر تم ان کو مانتے ہو کہ یہ ہمارے تھے اور ہم ان کو مانتے ہیں تو ان کی وصیت تو یہ نہیں تھی کہ یہ شرک کرو یہ خرافات کرو یہ تحریفات کرو یہ اپنے طور طریقے ایجاد کرو انہوں نے تو سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کا دین پیش کیا تھا اللہ کے دین کی دعوت دی تھی اللہ کے دین کی وسیعت کی تھی اپنے سب بیٹوں کو اسی دین پر قائم رہنے کا حکم دیا تھا یا بنی یا خوب علیہ السلام نے کہا تھا اے بیٹو ان اللہ حصفہ لکم الدینہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا اس دین کا تمہیں پابند بنا دیا فلا تم تما اللہ بن تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اب کسی کو کیا پتا ہے موت کیسے آئے گی کس حالت میں آئے گی ہاں جی لیکن یہاں مقصود کیا ہے مقصود دعوت کا یہ ہے کہ اسلام پر قائم رہنے کا کام اتنا ضروری ہے کہ موت اس حال میں آئے جس کی جو اپنی موت کی فکر رکھتا ہو کہ موت اسلام پر ہو تو اس کو اپنی زندگی کا بھی فکر ہوگا کہ میری زندگی اسلام پر کیونکہ جس کی زندگی اسلام پر ہوگی اسی کی موت اسلام پر ہوگی نا اللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ کی سنت یہی ہے کہ جو دین اسلام پر قائم رہتے ہیں اور پورا پیرا دیتے ہیں اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے تابع رکھتے ہیں جی وہ خرابیاں نہیں کرتے وہ کھانا ساز قسم کی چیزیں مذاہب بنا بنا کے لوگوں کو اس کی طرف ہم نہیں کرتے خود بے دینی کی طرف توجہ نہیں کرتے پابندی کرتے ہیں اس دین کی جو آسمان سے وہی کی شکل میں نادل ہوا ہے وہی لوگ ہیں جن کی موت بھی اسی سچے دین پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے استقامت کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سچے دین پر قائم رہتا ہے اور اپنی پوری زندگی اس پر پہرا دیتا ہے تب ہی اس کی موت جو ہے وہ دین پر ہو سکتی ہے تو جب یہ دعوت دی ہے نا کہ تمہیں موت اسلام کی حالت میں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اہمیت دینا دلانا مقصود ہے گویا کہ زندگی بھی تمہاری اسلام پر ہونی چاہیے اللہ اکبر اس میں کیا وعدے کیا گیا ہے کہ دیکھو تم نے تو دین کو بدل دیا تمہارا دین تو وہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام پیش کر کے گئے تھے تمہارا دین تو وہ نہیں ہے جو یعقوب علیہ السلات پیش کر کے گئے تھے جس کی دعوت دی تھی جس کی وسیعت کی تھی تم نے تو بالکل اپنا الگ الگ سلسلے بنا لیے اپنے طور طریقے ایجاد کر لیے اب اس دین پر اگر کوئی ہے آج تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں جو اس دین کے پابند ہیں تم نہیں ہو اکیلا دعوی کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ویسے تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے پر نبیوں کی اولاد ہونے پر تم بڑا فخر کرتے ہو لیکن تمہارا یہ تعلق نسبی ہو سکتا ہے پر دینی نہیں ہے یہ بات واضح کی گئی ہے یعنی اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو نسبی نسلی سلسلے ہیں نا ان کی اہمیت نہیں اہمیت ہے اللہ تعالی کے دین کے رشتے کی دین کے رشتے کی اہمیت ہے ایک بندہ کہتا میں آل رسول ہوں شر کرتا ہے کیا حیثیت ہے اس کی ہاں جی اور ایک بندہ ہے بیچارہ وہ کوڑا سیاہ رنگ کا حبشہ سے آیا ہوا ہے ہاں جی نہ وہ قریشی ہے نہ وہ ہاشمی ہے نہ کسی بڑے قبیلے کا ہے لیکن سبحان اللہ اللہ کے دین کے ساتھ رشتہ اس کا بڑا مضبوط ہے تو اللہ تعالی کو تو یہ پیارا ہے یہ پیارا ہے ابو جہل قریشی تھا نا ابو لہب چچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ نسبی رشتے کیا فائدہ دے گئے ان کو کچھ بھی نہیں لیکن جو دین کا تعلق قائم ہوا بلال کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اپنا قانون بھی بیان فرمایا اس کے اندر کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں جس کو تم نسلی امتیاز کو بڑا اونچا کر رہے ہو اور بڑا تم اس کو اہمیت دے رہے ہو اور اگر اہمیت دیتے بھی ہو تو ظالموں پھر بھی حالت یہ ہے کہ تمہارا دین تو وہ ہے نہیں کن تم شہدا ماتون کالون آبائی کا ابراہیم واحد مسلمون ام کن تم یا تھے تم حاضر از ہزارہ یاقوب الموت جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت از کالا جب کہا یعقوب علیہ السلام نے لے بنی ہے اپنے بیٹوں سے مات آب دوں نہ ممبادی کس کی عبادت کرو گے تم میرے بات کالو تو انہوں نے کہا نابو ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی و الہ کا اور تیرے باپ دادا کے الہ کی وہ کون ہے ابراہیم و اسماعیلہ و اسحاقہ وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اسماعیل علیہ السلام ہیں اسحاق علیہ السلام ہیں ہم ان کے رب کی عبادت کریں گے الََََََََََََََََََََََََََََََٰٰ واحد جو ایک ہی الہ ہے جن کی عبادت یہ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ہاں جی یہ آبائے کا کی آگے شرح ہے کہ باپ دادا جن کی عبادت جس کی عبادت کرتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے وہ نہن الہو اور ہم اسی کے لیے فرما بردار رہیں گے اللہ اکبر فرمایا ہم کن تم شہداء ہاں تم حاضر تھے تم موجود تھے تم گواہی دے سکتے ہو کہ جب ابراہیم یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کو موت آئی ہاں؟ کیا کیفیت تھی اپنے بیٹوں سے کیا کہہ رہے تھے کیا وسیعت کر رہے تھے ہاں؟ تم یہاں بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہو اور بڑی نسبتیں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہو تم تھے وہاں تم تو تھے ہی نہیں بعد میں آئے ہو لیکن دعوے ایسے کرتے ہو جیسے بالکل تم وہاں موجود ہو اور جناب سارا سارا معاملہ تمہارے سامنے ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے فرمایا تم نہ موجود ہی نہیں تھے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ نے خبر دی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ کے گئے بیٹوں کو کیا وسیعت کر کے گئے یہ تو اللہ نے وہی کی شکل میں یہ ساری چیزیں پیش کی ہیں تم کہاں تھے وہاں تم دعوے کن بنیادوں پر کرتے ہو بغیر دلیل کے باتیں کرتے ہو اسغالماتی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بھائی میرے بات کس کی عبادت کرو گے تو سب نے کہا اور بڑی تسلی دی اپنے باپ یعقوب علیہ السلاط والسلام کو کہ جس کی عبادت آپ نے کی جس کی عبادت آپ کے باپ دادا نے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام نے یہ سب آبا ہیں ہاں جی ابراہیم علیہ السلط علیہ السلام تو دادے بنے نا اور یعقوب علیہ السلام باپ پردادے پردادے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دادے بنے ویسے تو یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام ان کے تایا لگے تو تائے کو اور چچا کو بھی باپ ہی کہا جاتا ہے تو اس لحاظ سے ان سب کو آبا کے اندر شامل کر لیا اور آبا اس لیے کہا کہ یہ, یہ اپنی نسلی نسبی مسئلے کو بڑی اہمیت دیتے تھے تو اس لیے اللہ تعالی نے بھی آبا کا ذکر کیا کہ تمہارے آبا سارے یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے ان کے ان کے باپ بھی ان کے تایا چچا بھی اور ان کے ان کے دادا اور سارے کے سارے وہ کون تھے کس کی عبادت کرتے تھے تو اگر تم نسلی نسبی مسئلے کو اتنی اہمیت دیتے ہو تو یہاں نسلی طور پر اللہ تعالی کی توحید پیش ہو رہی ہے تو تم بھی اپنے آپ کو اس کا پابند بناؤ ہاں جی تل کا امت ان قد خلط لہام کا سببت ولاکماں کسب تم بلا تس النا اما کا نو یا ملون یہ ایک امت ہے قد خلت جو گزر چکی ما کسبت اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا ولا کم ماں اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ولا تس اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم اما کانو یا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے یہ ایک امت ہے ابراہیم علیہ والسلام پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ ایک سلسلہ ہے یہ ایک امت ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہاں اور کیا دعوت دے کے چلے گئے وہ کن چیزوں کی انہوں نے پابندی کی اللہ تعالیٰ کی توحید پر پختہ رہے عبادت کی اللہ کی دعوت دی اللہ کی توحید کی تو جو عمل انہوں نے کیے ان کا حساب ان کی بنیاد پر ہوگا ان کے عمل کا حساب ہوگا اور اب تمہارا حساب وہ نہیں دیں گے تمہارا حساب تم نے دینا ہے تم نے کیا عمل کیے تم نے کیا عقیدہ اختیار کیے تم نے دین کے ساتھ کیا رویے اختیار کیے اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا حساب لے گا اور ان سے ان کا حساب لے گا وہ تمہارے ذمہ دار نہیں تم ان کے ذمہ دار نہیں بلا تسالونا اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم نہیں سوال کیے جائے گا تم سے اما کانو یعملون ملون کے پہلے لوگوں نے کیا عمل کیا تھے جی تو تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا صرف نسبت کرنا نسبت کافی نہیں ہے بات وہی ہو رہی ہے مضمون وہی چل رہا ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نسبت کی وجہ سے پچ جاؤں گا قیامت کے دن چھٹکارا حاصل کر لوں گا کہ میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے میرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے اور یہ امبیا کی نسل سے میں پیدا ہوا ہوں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارا عمل کیا ہے تمہارا کردار کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تم سے وکالو کو نو ہنو نسارا تہ تدو بل بل ملتا ابراہیم حنیفا و ما کا نم المشرقین اور انہوں نے کہا ہو جاؤ تم ہن یہودی او نسارا یا نصرانی دہتا دو ہدایت پا جاؤ گے تم قل کہہ دیجئے بل ملتا بلکہ ہم نے اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو حنیفہ جو یکسو تھے مما کا من المشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے اللہ اکبر تو یہودی اور نصرانی یہ مسلمانوں کو بھی آ, آ کر کہتے تھے دعوت دیتے تھے کہ بھائی تم یہودی ہو جو یہودی کہتے تھے اور بھائی یہ تم نے خام خواہ اپنا الگ سا دین بنا لیا دین تو ہمارا ہے ہاں جی دیکھو ہمارا ایک نسلی امتیاز ہے ہمارا ایک تسلسل ہے فلان فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کا بیٹا ان کے اوپر یہ کتابیں آئیں یہ شریعتیں آئیں تو ہمارا تو ایک پورا تسلسل ہے ہماری تو ایک تاریخ ہے اور آپ جس نبی کو مان، ماننے والے ہیں ان کا ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے ہاں؟ یہ تو اس نسل سے ہی نہیں ہیں یہ یہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہتے تھے وہ تو اس نسل سے نہیں ہے تو اس لیے دعوت دیتے تھے کہ مسلمانوں تم یہودی ہو جاؤ نصرانی کہتے تھے مسلمانوں تم نصرانی عیسائی بن جاؤ تاہتادو پھر تمہیں ہدایت ملے گی اگر تم ہمارے دین پر نہیں ہو تو ہدایت نہیں ہے تمہارے پاس ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ یہودی اپنی تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے کیونکہ عبرانی زبان میں تھی یہ عبرانی زبان میں پڑھتے تھے لیکن اس کا ترجمہ عربی میں کر کے سنا سناتے تھے اب عبرانی زبان تو چونکہ ان کو آتی نہیں تھی صحابہ اکرام کو تو بدل بدل کے اپنی مرضی کی باتیں سمجھے سمجھ کہتے یہ تھے انداز یہ اختیار کرتے تھے جیسے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں الحامی کتاب آسمانی کتاب پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں لیکن عربی زبان میں اپنے طریقے سے بدل بدل کے جیسے وہ یعنی چاہتے تھے صحابہ کرام کے سامنے دعوت پیش کرتے تھے دھوکہ دیتے تھے تو اور کہتے کیا تھے کہ یہودی ہو جاؤ یہودی بنو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی اور عیسائی کہتے تھے عیسائی بنو گے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی یہ ان کے دعوے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجیے بل ملت ابراہیم حنیفہ ملت یہ جو منصوب آیا کس وجہ سے کہ اس کے پیچھے مقدر ہے کہ ہم نے اخترنا نلت ابراہیم کہ ہم نے ملت ابراہیم کو اختیار کر رکھا ہے ہماری ملت تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے تم اپنے آپ کو بڑے دعوے رکھتے ہو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ منسوب کر کے باتیں کرتے ہو تو آؤ فیصلہ کریں اگر ہمارا دین چھڑا کر تم ہمیں اپنے دین پہ لین لانا چاہتے ہو تو پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ملت ابراہیم پر ہم ہیں کہ تم ہو آؤ پہلے یہ فیصلہ کرو ہم نے تو اس کو اختیار کیا ہے ہماری دعوت ہماری توحید ہمارے عقیدے ہماری ایک ایک چیز وہ ملت ابراہیم پر ہے ہم نے تو اس کو اپنا دین بنایا ہے یعنی اور جو تمہارا دین اس وقت تم جو بنا کے چلا رہے ہو جس کے اوپر تم زندگیاں بسر کر رہے ہو جو خانہ ساز سلسلے تم نے یہودیت اور عیسائیت کے بنا رکھے ہیں ہاں؟ کیا یہ ملت ابراہیم ہیں یہ یہ اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہا ہے کہ آؤ پہلے یہ فیصلہ کرو ہم نے تو اس کو اختیار کر رہا ہے بل ملتا ابراہیم جو حنیف تھے حنیف کس کو کہتے ہیں جن کا رخ جن کی سمت صرف اللہ کی طرف نہ ادھر نہ ادھر اللہ اکبر تو یہ یہودی تو بچارے تھے ادھر ادھر, ادھر عقیدے بھی ان کے خراب ہر چیز میں ابراہیم علیہ السلام یکسو واحد ہیں اتنے پختہ دین کے اندر تو آج اگر اس دین پر ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وارث ہیں ابراہیم علیہ السلات وسلام کے اللہ اکبر فرمایا نا پہلے علیہ عمران کے اندر جب نفی کی ماں کان ابراہیم یہودی بلا نصرانیم بلا کن کانا حنیفم وما بما کا نل مشرقین ان سے ابراہیم للہ تب اوہ بحاظ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب کون ہے انا اول سے ببراہیم للہزی نت ایک تو وہ لوگ جنہوں نے واقعی صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل کر ان کی اتباع کی وحاضر نبیوں اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ان کے اقرب واللہ دین آمنو اور اس سے مراد ہے صحابہ کرام کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ صحاب کرام اور پھر سچی بات ہے محدود نہیں کیا اس کو آمنوں کا لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی لائی ہوئی شریعت پر جن کا کامل ایمان ہے آج تک وہی ملت ابراہیم پر ہیں جن کے آج بھی ایمان صحیح ہے نا عقیدے صحیح ہیں اللہ کے رسول کے عقیدے ہیں تو وہ انشاء اللہ وہ حق پر ہیں وہ آج بھی ملت ابراہیم پر ہیں تو وہ ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام سے ہے باقی یہ دعوے دار جتنے ہیں یہودی دعوے کرتے تھے عیسائی دعوے کرتے تھے اور مشرقین مکہ تین سو ساٹھ خدا بحت اللہ کے اندر رکھ کے پھر اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے تھے کتنا بڑا ظلم ہے پھر اللہ تعال نے یہاں ان سے بے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے سگے کون ہیں اللہ جی نتبا بہادر یا ان کے سچے متبے جو اس وقت تھے یا پھر یہ نبی اور اس نبی پر صحیح ایمان لانے والے یہ ہیں اس حق پر جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی ملت ہے اللہ اکبر قولو آمanna باللہ <سؤال> وما انزل <سؤال> الینا وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیما واسماعیل واسحاق ویاقوب والاسبات وما اوٹی موسیٰ وعیسیٰ وما اوٹی النبیون من ربهم لانفرق بين احد منہم ونہن لہو مسلمون قولو کہو تم آمanna ایمان لائے ہم اللہ کے ساتھ بما انزل ذیل اور جو نادل کیا گیا ہماری طرف اس پر ایمان لائے وما ان اور جو نازل کیا گیا البراہیمہ ابراہیم علیہ السّلام کی طرف و اسماعیلا و اسحاق و یاقوب ا اور جو نازل کیا گیا اسماعیل علیہ السلام کی طرف اسحاق علیہ السلام کی طرف یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف اسبات کا معنی اولاد وماطیہ موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیئے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وماعوتی نبی یونہ اور جو دیئے گئے تھے نبی سارے نبی مر رب ہم اپنے رب کی طرف سے لا نفرق و بینہ احدم منہم نہیں تفریق کرتے ہم ان میں ان کے درمیان ایک, ایک کے درمیان بھی ان میں سے ایک کے درمیان بھی ہم نہیں تفریح کرتے ونہن الحو مسلمون اور ہم تو اللہ کے لیے ہی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں تو چونکہ وہ دعوت دیتے تھے کہ اپنا اسلام چھوڑو اور یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے نسرانی یہ دعوت دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم ان سے کہہ دو آ باللہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے وما انزل ذلاََ اور اللہ نے جو ہماری طرف نادل کیا یعنی قرآن ہمارا اس پر بھی ایمان ہے جو وہی کی ذریعہ اللہ تعالی نے دین نادل کیا اس پر ہمارا ایمان ہے وما ان الی ابراہیم اب اسماعیلا و اسحاق اب یاقوب اور جو نادل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اسماعیل علیہ السلام پر اسحاق علیہ السلام پر یاقوب علیہ السلام پر جو بھی نادل کیا گیا ہمارا سب پر ہی مان ہے ول اسبات اور ان کی اولاد سبت کی ہے اسبات سبت کا, معن کا معنی کیا ہے کہ خاندانی سلسلہ خاندانی سلسلہ یہ قبیلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جی خاندانی خاندان کے اعتبار سے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ تو ابراہیم علیہ یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کے جو بارہ بیٹے تھے ان بارہ بیٹوں کی اولاد کو اسبات کہتے ہیں گویا کہ ہر بیٹے کی اولاد صبت ہے ہر بیٹے کی اولاد سبت کہلاتی ہے اور بارہ بیٹوں کی اولاد اسبات صبت کی جمع تو یہ گویا کہ یعنی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خاندانوں کے لیے اولادوں کے لیے تو جو یعقوب علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے اللہ کے نبی ہوئے ان نبیوں پر جو وہی آئی ہمارا ان سب پر ایمان ہے وما یا موسا و اور جو کچھ موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو دیا گیا جو دین جو شریعت ان کے اوپر نادل ہوئے جو وہی آتی رہی جو ہدایت آئی موسا علیہ السلام پر عیسا علیہ السلام پر ہمارا سب پر ایمان ہے بماتی نبی مرب اور باقی جتنے نبی ہیں کچھ کا تو نام لے دیا نا اور کچھ پھر باقی مطلق بات کہہ دی بماتی نبیون مرب کہ باقی بھی جتنے نبی اپنے رب کی طرف سے مقرر تھے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کچھ نادل کیا ہم ہمارا ان سب پر ایمان ہے ہاں ہمارا تو ان سب پر ایمان ہے لانو نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم تفریق نہیں کرتے ان کے درمیان کہ ایک کو مانتے ہیں اور دوسرے کو نہیں مانتے یہودیوں یہ کام تم نے کیا ہاں یہ جی ہماری نسل سے ہیں ان کو مانتے ہیں جو ہماری نسل سے نہیں ہیں ہم ان کو نہیں مانتے یہ کام یہودیوں نے کیا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو ماننے سے انکار کیا حالانکہ عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے ہی تھے نا لیکن صرف اے بات نسلی امتیاز کی نہیں تھی حسد بھی تھا حسد بھی تھا عیسیٰ علیہ السلام یہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا انکار انہوں نے کیوں کیا تھا وہ کہتے تھے کہ جو چیزیں ہماری شریعت میں آئی تھیں عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبدیل کر دیا کیونکہ انہوں نے تبدیل کیا اس لیے ہم ان کو نبی نہیں مانتے ان کی کسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے انکار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا انہوں نے نبیوں پر آنے والی کتابوں کا بھی انکار کیا تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے یہ اعزاز صرف مسلمانوں کا ہے تمہارا ہے کہ تم کسی کا انکار نہیں کرتے ہاں جتنے نبی آئے آدم علیہ السلاط والسلام سے لے کر نوح علیہ السلاط سے لے کر سب پر تمہارا ایمان ہے ہاں ایمان میں فرق ہے ان سارے نبیوں پر ان کی شریعتوں پر ہمارا اجمالی ایمان ہے مجمل ایمان ہے کہ یہ سچے نبی تھے اپنے اپنے دور میں ان کے اوپر سچی کتابیں نادل ہوئی تھی یہ ساری چیزیں پر ہمارا ایمان ہے لیکن ناسخ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آخری نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ خاتم النبیین ہیں ہماری کتاب قرآن مجید یہ ناسک کتاب ہے ہم شریعت محمد یہ ناسک شریعت ہے پہلی سب شریعتوں کی اور یہ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا یہ ہے کہ پہلے سب نبیوں کی تصدیق کرو سب کتابوں کی تصدیق کرو سب اللہ کی نادل کردہ شریعتوں کی تصدیق کرو لیکن عمل کے لیے قبول کرنا دعوت دینا ماننا عمل کرنا یہ صرف شریعت محمد پر ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا اس لیے ہمارا تو اسی پر ایمان ہے باقی سب نبیوں کو ہم سچے نبی مانتے ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو, جو وہی نادل ہوئی سب پر ہمارا ایمان ہے ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے یہ اعزاز صرف مسلمانوں کو حاصل ہے اس کے علاوہ یہ نہ یہودی دعویٰ کر سکتے ہیں نہ عیسائی دعویٰ کر سکتے ہیں یہ شکاق هُمْ فِي اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ و وَهُوَ العلیم فعن آ منو بس اگر وہ ایمان لائے بے مسلم آمن تم مثل اس کے جو ایمان لائے تم بے ہی اس کے ساتھ فق دہ تستاح تحقیق ہدایت پائی انہوں نے وہ ان اور اگر وہ پھر جائیں ف ماہم نما پسوائے اس کے نہیں کہ وہ فی شقاق وہ مخالفت میں ہوں گے ف سی اللہ پسند قریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان سے اللہ بہ و سمی اور وہ سننے والا جاننے والا ہے تو پہلے تو یہ کہا کہ ہمارا سب سب نبیوں پر ایمان ہے سب کتابوں پر ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی تمام نادل کردہ شریعتوں پر ایمان ہے ہم نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے جیسے یہودیوں نے یہ فرق بنائے ہوئے تھے یا ایک کا انکار اور دوسرے کا اقرار یہ سلسلہ شروع کر رکھا تھا تو فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے امتیوں اب حق تمہارے پاس ہے جی اب سچا ایمان تمہارا ایمان ہے یہ سب جھوٹے ہیں یہودی بھی عیسائی بھی اور باقی سارے تو اب اب اللہ تعالی فرما رہے مسلم تم بے ہی فقا دہ اگر وہ ایمان لائیں جی اس کی مثل کہ جو تمہارا ایمان ہے جس پر اب تمہارا ایمان میں ہے مسلمانوں کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان معیار ہے جس کا ایمان اس امت کے ایمان جیسا ہوگا وہ حق پر ہو اور جس کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو حقیقی امت ہے یہ ساری امت مراد نہیں ہے کہ جو حق سے الگ ہو گئے صرف وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں جی وہ ہیں جیسے آبائی کرام تھے جیسے سے کے رام تھے نا تو وہ اسی حق پر تھے سارے صحابہ حق پر تھے اللہ اکبر تو فرمایا کہ یہ تمہارا ایمان معیار ہے آج حق کا اس کا مطلب ہے اسی حق کی دعوت کو معیار ماننا چاہیے جو اس سے کٹ کر الگ ہو گیا کوئی فرقہ بن گیا کسی نے الگ سلسلہ اپنا قائم کر لیا ہاں جی یہ میرا مسلک ہے یہ میرا سلسلہ ہے یہ میرا فلاں ہے یہ میرا فلاں ہے مذہب میرا اسلام ہے مسلک میرا فلاں ہے سلسلہ میرا فلاں ہے مرشد میرا فلاں ہے یہ سارے سلسلے یہ خانہ ساز سلسلے بالکل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے تو یہ معیار نہیں معیار صرف نبی اور نبی کے صحابہ کا ایمان یہ ہے میرے یعنی وہ اس لیے آیت میں یہودی دعوت دیتے تھے مسلمانوں کو ہاں؟ کہ بھائی تم یہودی ہو جاؤ عیسائی دعوت دیتے تھے عیسائی بن جاؤ پھر ہدایت پاؤ گے اب یہاں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ نہیں تم سچے مسلمان ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاؤ پھر تم ہدایت پاؤ گے اس کے علاوہ اب کوئی ہدایت نہیں ہے اللہ اکبر فرمایا اگر وہ پھر جائیں منہ پھیر لیں اس معیار کو تسلیم نہ کریں اور اپنے اسی دین پر ڈٹے رہیں فنما فی شقاق تو وہ مخالفت میں ہیں یعنی بغیر دلیل کے ایک دعویٰ رکھتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں فن هُمْ فی شاق پس سوائے اس کے نہیں وہ ایک مخالفت پہ ہیں جس مخالفت کا کوئی جواز نہیں ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جو بے اصل ہے بے بنیاد ہے ہاں ف اللَّهُ اللہ پسند قریب اللہ تعالی کافی ہو جائے گا آپ کو ان کی خباستوں سے شرارتوں سے سازشوں سے اے نبی آپ کے خلاف یا جو کچھ یہ جو کچھ کر رہے ہیں بظاہر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے بھی کر رکھے تھے مدینہ کے اندر لیکن شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے سازشیں بڑی گہری کرتے تھے جی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ جلدی جان چھڑا دے گا آپ کی ان سے چھڑا دی نا بنو قینوقہ اور بنو نذیر یہ دو قبیلے جلا وطن کر دیے گئے بنو قریضہ ہیں جی ان کو بڑی سخت سدا ملی ان کے سارے مرد قتل کر دیے گئے عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا مال تقسیم کر دیا گیا ہے جی یہ یہ یہ ان کو ملی تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے اور ان کو زلیل و رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر بنو قین کو رسوا کر کے مدینے سے نکال دیا اور بنو قریضہ پر تو کتنی بڑی ذلت آئی ہے اللہ اکبر شبغ اللہ اللہ کا رنگ یعنی اختیار کرو لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو من آسنو اور کون زیادہ اچھا ہوگا من اللہ اللہ کی طرف سے سبغ رنگ ہونے کے اعتبار سے و نح الہ آبد اور ہم تو اسی کی یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یہ اس کو منسوب کیا رکھا ہے الزاموں لازم پکڑو اللہ کے رنگ کو ہاں؟ اللہ کا رنگ مراد کیا ہے دین وحی کے ذریعے جو اللہ تعالی کا دین نادل ہوا ہے جی اس کا ایک رنگ ہے اور بڑا شاندار اور بڑا اثر پذیر ہے بڑا پھیلنے والا ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں اس دین کے اندر سبحان اللہ پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قبول کو پیش کیا جس کا جو اس کا حقیقی رنگ تھا اسی پر عمل کیا اس کو دنیا میں پیش کیا تو یہی اصل رنگ ہے یہی خوبصورت رنگ ہے اسی کی طرف دنیا پلٹ رہی ہے ہاں جی اور یہ جو لیے پھرتے ہیں ہاں جی اس کا ان کا کوئی رنگ نہیں ہے ان کا کوئی اثر نہیں ہے اللہ اکبر مفصری نے یہاں لکھا ابن کثیر نے اور باقی نے کہ یہاں رنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کیا دین کو رنگ سے تعبیر کیوں کیا اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر کسی نے نا اپنے دین میں لانے کے لیے آ, کچھ خاص چیزیں رکھی ہوئی تھی عیسائیوں نے زرد رنگ رکھا ہوا تھا کہ جس کو وہ عیسائی کرتے تھے اس کو وہ زرد رنگ سے غسل دیتے تھے زرد رنگ سے غزل غسل دیتے تھے اس کو وہ کہتے تھے بیپتسما یا بیپٹائز کرنا انگریزی میں بیپٹائز یعنی بیپتسما دینا کہ بھی اب یہ عیسائی بن گیا یہودیوں نے اپنے طریقے رکھے ہوئے تھے یہ یہودی بن گیا تو وہ انہوں نے رنگ رکھے ہوئے تھے بعض مذہبوں کے رنگ ہوتے ہیں جیسے یہ ہندو جو ہیں ان کا رنگ ہے گیرو رنگ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیرو رنگ پہننے سے منع فرمایا جو رنگ کسی مذہب کا شعار بن جائے پہچان بن جائے اس سے بچنا چاہیے تو گیرو رنگ ایک مذہبی رنگ تھا عیسائیوں کا رنگ تھا ہاں جی انہوں نے بپتسما دینے کے لیے اس رنگ کو استعمال کرنا شروع کیا ہوا تھا جیسے آج یہودی بھی ہندو جو ہیں ان کا بھی زرد رنگ آپ دیکھیں گے یہ اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھنا ہونا یہ جتنے بادے والے ہیں نا باجے والے یہ وہی رنگ پہنتے ہیں ڈول کھڑکان والے انہوں نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رنگ پہنتے ہیں ان کی وردیوں کے رنگ وہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ گانا بجانا ہندو کے مذہب کا حصہ یہ ان کا مذہب ہے باقاعدہ مذہب میں شامل ہے دنیا کے اندر دو مذہب ہیں اس وقت کہ گانا ان کا دین ہے ایک یہ ہندو مذہب ہے اور ایک عیسائیت ہے اس دور کی کہ باقاعدہ ان کے چرچوں میں یعنی وہ خاص قسم کی دھنیں بجائی جاتی ہیں جی یعنی یہ یہ یہ ان کا ان کا دینی شعار ہے اسی طرح ہندو مذہب جو ہیں ان کے ان کا بھی یہ باقاعدہ یہ گانا بجانا یہ چیزیں اچھا جیسے صوفی ہمارے بعض صوفی جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں یہ گانا میری روح کی غذا ہے بعض جی ان کے مقولے معروف ہیں ان کے اقوال معروف ہیں کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے یہ سارے صوفی وہ ہیں جو ہندوازم سے متاثر ہے ہاں جو ان مذہبوں سے باقاعدہ متاثر ہیں انہوں نے اس کو یہ قوالی قوالی کہاں سے آئی ہے سمجھائی نا جی یہ, یہ, یہ اس کو دین سمجھتے ہیں لوگ جی اور اس کو اس سے وہ اپنا ایمان بڑھاتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے حالانکہ وہ دل جس کو گانا پسند ہے سمجھو اس کے اندر نفاق ہے یہ نفاق کی علامت ہے گانے بجانے کو پسند کرنا یہ نفاق کی علامت ہے تو یہاں بڑے بڑے صوفیاء جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری روح کی غذا ہے تو بہرحال مذہبوں نے کچھ اپنے رنگ رکھے ہیں کچھ اپنے خاص طور طریقے رکھے ہیں تو ان طریقوں سے بچو مسلمانوں ان چیزوں سے ان رنگوں سے ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ کا رنگ سبحان اللہ وہ دین کا رنگ ہے وہ وحی کے ذریعے نادل ہونے والا وہ ایمان کا رنگ ہے اور وہ بڑا ہی گہرا رنگ ہے بڑا ہی اثر والا رنگ ہے اس کی خوشبو پھیلنے والی ہے برکت اس کی عام ہونے والی ہے اور یہ صرف بنو آبدون ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں یہ رنگ چڑھتا ہے اللہ کی عبادت سے اس پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے سے یہ ایک مومن کے اوپر سچا دین کا رنگ جو ہے وہ چڑھتا ہے اور وہ بڑا ہی شاندار ہوتا ہے وہ رنگ نبی پر نظر آتا ہے وہ رنگ صحابہ پر نظر آتا ہے وہ صحابہ کے رستے پر چلنے والے وہ من اہم بے احسان ان یوم قیامت تک صحابہ کے منہج پر چلنے والے لوگوں کے چہروں پر وہ رنگ دکھائی دیتا ہے وہ ہے اللہ کا رنگ یعنی اللہ کے دین کا رنگ قُلَ فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا و وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ کہہ دیجئے کیا کہ تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں بہو رب نا رب جب وہ رب ہے ہمارا بھی اور رب تمہارا بھی ولا آمالا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں ولا کم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں بنو لہو مخلصون اور ہم تو اللہ ہی کے لیے مخلص ہونے والے ہیں ہاں یہودیوں کی عادت تھی جھگڑا کرنے کی یہ جو باطل پرست ہوتے ہیں ان کو جھگڑے کی بڑی عادت ہوتی ہے جی عمل کی طرف توجہ کوئی نہیں دین کو ماننے کی طرف توجہ نہیں بس جھگڑا ہی جھگڑا اس, جھگڑا اس سے جھگڑا اس سے جھگڑا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا دوسرے کو غلط ثابت کرنا یہ یہ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو سچے عمل سے غافل ہوتے ہیں یا سچے دین پر ہوتے ہی نہیں ہیں جی ان کو ان جھگڑوں کی بڑی عادت ہوتی ہے تو یہودیوں کو بڑی عادت آج کل مسلمانوں سے بھی کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہے جھگڑے کرنے بڑی عادت ہے ہر وقت لکھیں گے تو اس پر بولیں گے تو اس پر خطبے تو اس پر دعوت تو اس کی جھگڑا ہی جھگڑا جھگڑا ہی جھگڑا سمجھا گیا بھائیو طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو حق ہے جی اس کو پیش کرو جھگڑنے کے انداز کی بجائے اس کا جو ہدایت والا اسلوب ہے دعوت والا وہ پیش کرو ہاں جہاں معارضے کرتا ہے اللہ کا قرآن اور معرارضے کس سے کرتا ہے یہودیوں سے ضرور کرو کافروں سے ضرور کرو آج معارضے کرنے ہیں تو ہندو سے کرو ہندو کے شرک کی بات کرو اس کی نفی کرو اس کے اندر شدت اختیار کرو تو ہمارے ہاں آج کل ہمارے علماء خاص طور پر ان کا طریقہ بھی آج جھگڑوں والا زیادہ ہے جی جھگڑے کا انداز یہ فلانا نا جی یہ غلطی کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ کافر ہے سمجھا گئی ہے اس کے اوپر شدت اور تقریری ایسی ایسا جناب شدت والا مخالفت والا جھگڑے والا سارا انداز یہ ہے نہ قرآن سنانا نہ دین سنانا اس کی غلطیاں پکڑی اور جناب اس کو نمایاں کر رہے ہیں اس نے یہ کیا اس نے یہ لکھا اس کے اس کے فلاں نے یہ کہا اس کے فلاں نے یہ کہا یہ جھگڑا کر کر کے کر کر کے بس اپنے لوگوں کو خوش کرنا وہ بیان کرتا ہے پھر آگے کرتا ہے زندہ باد مولوی صاحب کا نام لیتے ہیں اور ساتھ اس کو زندہ باد کمال کر کے دکھا دیا آپ نے سینا ٹھنڈا کر دیا ہمارا ہاں جی تو یہ, یہ جھگڑے والے یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا سچی بات ہے یہ دعوت سے غافل ہوتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا دعوت جس اسلوب سے دینی ضروری ہے دلیل سے دعوت دو اخلاق سے دعوت دو خیر خائی دل کے اندر کہ اس کو وہ ہدایت مل جائے یہ مان لے یہ کیسے مانے گا اس کو دعوت کیسے اثر کرے گی کون سی چیز اس کے دل میں زیادہ اچھا احساس پیدا کرے گی اس کی خیر خائی رکھ کر اس کو دعوت دو اگر اس کی غلطی نکالنے کے نکال کر جناب کہو کہ تُو تیرا باپ ایسا تھا تیرا خاندان ایسا تھا ایسے بندے کو کہیں سے رشتہ مل جائے گا چاہیے اس کو بیٹے کے لیے رشتہ یا بیٹی کے لیے رشتہ وہ جائے اسی کے اور جاتے ہی کرے تیرا خاندان گندا ہے تیرا باپ پتہ ہے نا تیرا باپ کیا کرتا رہا ہے اور تیرا دادا کیا تھا تیرا فلانا کیا تھا تم کیا تھے تمہاری برادری ایسی ہے کیا خیال ہے اس کو کوئی رشتہ دے دے گا ہاں اچھا جب رشتے لینے ہیں نا پھر تو تعریفیں کرتے ہیں لیکن دین بے یہ رشتوں سے بھی کمزور ہو گیا نا اس کی تو آج دین والے رشتے والی حالت بھی نہیں رہ گئی جھگڑے جھگڑے رگڑے رگڑے جی یہ, یہ طریقہ تھا یہودیوں مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کو لاتو ہاتھ جونا نا پلاہے کہہ دیجئے نبی کیا تم ہمارے ساتھ جھگڑے کرتے ہو ہاں اللہ کے بارے میں وہ ورب وربکم دیکھو ہمارا انداز سبحان اللہ تمہارا جھگڑے والا انداز اور ہماری دعوت کیا ہے کہ تمہارا رب اور ہمارا رب ایک آؤ آج فیصلہ کریں دیکھیں کہ رب تالا کے حکم پر کون عمل کر رہا ہے یہ دعوت کتنی خوبصورت ہے وہ جھگڑے کرتے ہیں تم نے دعوت دینی ہے اور تم کہہ دو وہ وربو ورب و ہمارا رب اور تمہارا رب ایک ہی رب ہے نا اب اس نے یہ شریعت نادل فرمائی ہے ہمارے لیے یہ تمہارے لیے بھی ہے جو ہمارا رب ہے وہی وہ تمہارا رب ہے جو ہمارے ہمارے لیے آج اس نے شریعت بنائی بھیجی ہے وہی وہ اللہ نے تمہارے لیے بھی بھیجی سب کے لیے کی ہے تو آؤ ہم اس کو مانیں اس کو قبول کریں یہ دعو ہاں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں یعنی عمل کے اوپر فیصلہ ہوگا صرف دعوے کافی نہیں ہیں اللہ اکبر اور اس کا تعلق کچھ پچھلی ایت سے بھی ہے اس کی جس کی تفصیل ہو چکی ہے کہ عمل پر فیصلے ہوں گے اور ہر کسی کو اسی کے مطابق دیکھا جائے گا ام تقولون اننا ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب والاصوات كانو يهود و الآن تم عم و ام اللہ ومن ادل وطم شہادۃ وََ اللہ بغافل امبات امتقول یا تم کہتے ہو ان ابراہیمہ کہ بے شک ابراہیم علیہ السّلام و اسماعیلا و اسحاق و یا یاقوبہ ولاسباط کہ اسماعیل علیہ السلام او وہ یہودی یا نصرانی قل کہہ دیجئے آ ان تم آلامو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ومن ازلم اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا ممن کا تماں جس نے چھپایا شہادت شہادت کو گواہی کو اندہ اپنے پاس من اللہ اللہ سے وم اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو مضمون ایک ہی چل رہا ہے یہ دعوے کرتے تھے کیا کہتے تھے امتخلون ابراہیم اسماعیل اب اساخ یاقوب وسبات یہ سارے نام لے کے کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سے آنے والے سارے لوگ یا یہود، یہودی کہتے تھے یہ سب یہودی تھے اور نصارہ نصرانی کہتے تھے یہ سب نصرانی تھے ہاں؟ تو اللہ کہتا ہے ظالموں تمہیں زیادہ پتا ہے کہ اللہ تعالی کو زیادہ پتا ہے دیکھو نا یہ آئے کب تھے یہ یہودی بنے کب تھے کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے اور ظالموں ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کب تھے اور یہودی کب بنے کب بنے ابراہیم علیہ السلام تو السلام کا ہے اس سے کیا تعلق اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کوئی یہودی نہیں تھا یہ تو پہلے تھے کتنی بڑی جہالت اور بے وقوفی ہے کہ تم ان کو یہودی بناؤ اچھا بھائی اگر وہی سلسلہ ہے ظالموں پھر تمہیں اپنے آپ کو محمدی کہنا چاہیے کیا خیال محمدی محمد زیادہ اہمیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا سید عبد القادر جیلانی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جب تم قادری بنتے ہو تو کس کی طرف نسبت ہے ہاں؟ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت کر کے اپنے آپ کو قادری کہلاتے ہیں اچھا پھر اس نسبت کو ملاتے ملاتے ملاتے ملاتے حضرت علی تک پہنچتے ہیں حضرت علی سے پھر اللہ کے نبی تک پہنچتے ہیں اور کہتے دیکھو یہ ہمارا سلسلہ علی اللہ کے نبی تک پہنچ گیا اس لیے یہ حق ہے قادری حق ہے اچھا جی اللہ کے نبی تک پہنچ گیا اگر پہنچ گیا تو پھر محمدی بن گیا نا یہ سلسلہ تو محمدی کہنا چاہیے تھا یا قادری کہنا چاہیے تھا یہ اس سے پتہ چلتا ہے نا اور یہ بھی بھائی اگر تم یہودی کہتے تھے جی وہ ابراہیم علیہ السلام تک ہے جی ہمارا سلسلہ تو پھر ابراہیم ہی کہلاؤ نا یہودی کیوں کہلاتے ہاں؟ یہودی کیوں کہلاتے ہو ابراہیم ہی لو اگر تم ان کے ساتھ اپنے سلسلے کو پہنچا کر ان کو ان کے ساتھ نسبت دینا چاہتے ہو تو یہودی کیوں کہ ابراہیمی کیوں نہیں کہلاتے کادری کیوں کہ محمدی کیوں نہیں کہلاتے چشتی کیوں بنتے ہو محمدی کیوں نہیں بنتے ہنفی کیوں کہلاتے ہو محمدی کیوں نہیں بنتے یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا ان کے خاص مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصد کے تحت شخصیات کو محض یہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ غلطی اللہ تعالیٰ ان کی بیان کر رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں اللہ اکبر اچھا فرمایا ومن اسلام و ممن قطم شہاد ان دہم اللہ ان کے بڑے تو ان کے احبار روحبان ان کے علماء سب جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے ان کے راہب سارے عیسائیوں کے جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے اندر سے جانتے تھے لیکن چھپاتے تھے اس حق کو چھپاتے تھے اس گواہی دینے سے یعنی اس کو چھپاتے تھے اور نہیں دیتے تھے یہ گواہی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں ہاں جی ایک ظلم یہ کرنا کہ نسبت دے کر اپنے آپ کو اس محض اس نسبت سے حق بنانے کی کوشش کرنا اور پھر حق کی گواہی کو چھپا لینا یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ ظالم یہ یہودیوں کے لوگ کرتے تھے یہ عیسائیوں کے پیشوا وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ معاف کرے آج یہی ظلم مسلمانوں کے اندر سے بھی لوگ کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے فرقوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے اپنے باطنی سلسلوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نسبت اللہ کے نبی کی طرف دینا اور نام کوئی اور بنانا طریقہ کوئی اور ایجاد کرنا لوگوں کو اور سلسلوں سے وابستہ کرنا لیکن حق کے ثابت کرنے کے لیے محض دلیل گھڑ لینا اور بہانے بنا لینا دل کا امت ان قد خلط لہا ماں کسبت ولا کما کسب تم ولا تس الماں کانو یا اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات دہرائی ہے پیچھے بھی یہ آیت گزر چکی کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی پہلے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یا باقی جن کا ذکر ہے وہ ایک امت تھے وہ ایک وہ لوگ تھے اللہ کے برگزیدہ پسندیدہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا حساب لینا ہے تم سے تمہارا حساب لینا ہے صرف ان کی طرف نسبت کر کے تم اپنے آپ کو اہل حق بنا لو اور شخصیات کو اہمیت دے کر دین کو اہمیت دینا بند کر دو یہ طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا انداز یہ نہیں ہے حساب تمہیں تم سے لیا جائے گا تمہارے اعمال کا آج تم نے کس چیز پر عمل کیا کیا عقیدے تم نے بنائے کیا عمل تم نے گھڑے تحریفیں تبدیلیاں کر کر کے دین کے اندر کس چیز پر تم نے عمل کیا حساب تم سے اس عمل کا ہوگا ان سے ان کا حساب ہوگا اور یہ نہیں ہوگا کہ صرف ان کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اور معاف کر دے یہ نہیں ہوگا بلا تسلون عما کارو یا جو وہ عمل کرتے رہے ان سے ان کا حساب تم سے تمہارے عمل کا حساب تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے پھر ان سے بھی پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ تم کیا کرتے رہے سبحانہ کلر بہن